وہ ججیا جو طرف کرتی ہیں وہ اس حفاظت کا ٹیکس دیتے ہیں جو رعایا کے مال اور جان کی حفاظت کی وجہ سے عائد ہوتا ہے تو وہ جزیہ دیا گیا ہے جزیا کے ہر زمانے میں ہر حکومت رہا سے ان کی حفاظت کے مصارف لیتی رہی ہے جس کو تم لگان کہو جزیہ کہو یا اور کوئی لفظ کہو ٹیکس وغیرہ کے طور پر انکم ٹیکس ہو مار کا ٹیکس یہ چیز طانت کی نہیں ہے بلکہ مصارف کی ہے اگر یہ مصارف حکومت نہ لے گی تو جو انتظام حکومت کے واقع لازم ہے چوروں کے روکنے کا گاہکوں کے روکنے کا امن و امان کے قائم کرنے کا وہ بغیر نقد کے نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہا سے کوئی مال وصول کرے اس کو تم حشر کرو زکات کرو اس کو ٹیپس کہو جزیا کہو مختلف الفان سکری تو اس وقت اسلام نے بھی لوگوں کی حفاظت کے واسطے کیونکہ اسلام نے غیر مسلموں سے جہاد کرنا یعنی دشمنوں سے مقابلہ کرنا فوج کشی کرنا اس کو واجب نہیں کیا مسلمانوں سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم فوج میں بھرتی ہو جہاد کے واسطے نکلو دشمنوں سے مقاتلہ کرو مگر کپار سے اہل ذمہ سے یہ مطالبہ نہیں ہے مسلمان جا کر کے میدان جنگ میں اپنی جان کو پیش کرے گا دشمن کے سامنے مقاتری کے واسطے مگر دلوں کو نہیں لے گا اور حضرت عمر رضی اللہ تہانوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دشمن سے مقاترے کو قبول کیا ان سے جھجیا نہیں دیا ججیا ان سے اٹھا دیا اگر تمہیا ناوان کا کہ سیرت یہ مزکور تو اس سے یہ معلوم ہوا جسیا کسی تجزیر کے توہین کے راستے نہیں ہے آج بہت سے جاہل لوگ مخالف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اسلام غیر مسلم لوگوں کو تجدید ذریع کرتا ہے ان سے جزیا لیتا ہے یہ چیز ان کا کہنا بالکل غلط ہے جزیا تقریر اور تجویل کے واسطے نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کے مصارف وصول کیے جائیں اور بغیر اس کے حفاظت نہیں ہو سکتی حتہ جو تو جیجیا یدیم وہ ساگرون سے یہ مطلب نکالنا کہ غیر مسلموں کو ذریع اور خوار کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے ذکر ہے ہاں وہ روگ جن کی مقابلہ کرتے ہیں مقابلے کی وجہ سے ان کو کہا گیا وہ ہم سافر جزیا لینا چاہیے ان سے لگان وصول کیا جائے گا سب کے تحفظ کے راستے خیر تو ہے کہ جو بتانا یہ کہ عرب جو زبان عربی سے واقف تھے ان کا انکار کرنا اسلام سے یہ نمحض اعنات وہ اس بات کے مسترد ہیں کہ وہ اسلام لائیں یا مختلف بخیرات حجم کے عہل کتاب کے ان سے جزیا دیا جائے گا ان کو امن دیا جائے گا اور تمام وہ معاملے سندی کے ساتھ کیے جائیں گے جو کہ مسلمان روحیا کے ساتھ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے اخلاق احمد اسلام کے امن اور امان کو دے کر اسلام کے طرف راغب ہوں تو یہ حقیقت اصلاح کے واسطے اور یہی وجہ ہے کہ سلح ہودئی بیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر کامیابی ہوئی ہے ایام جنگ میں آدھی تیاری بھی کامیابی نہیں ہوئی پدر سے لے کر کے ہودیا تک سن سنچھے ہجری تک जंग का जमाना रहा वायलेंस का रजिस्ट्रेशन संख्य हिगरी में सुधा उदय की सुधा करके जनाब रसूर उन्दा सुंदर नाम वे सन्नम वापस होते हैं सुदयनामा आए दस बरस के रास्ते आप वापस हुए तो रास्ते ही में यह आय गुजरती है inna fatahna laka fathaman mubeena yudkhila laka aumaata qaddam min dhanbika wama ta'akhkhuriyta min ni'matihi 'alayk turu ra'sii maali wa aydii manzil maali ya ayyatu li hadha tumazziya allahu 'anhu kull sunnayat nabiyyi rasulina sallallahu 'alayhi تو حضرت عمر کہتے ہیں اوا فت ہن ہوا جا رسول امبا یہ سدا جس کے اندر زلت اختیار کی گئی ہے وہ شرطیں مانی گئی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو ذلت ہو اس کو پوچھے اوافت ہوا واقعی میں ایسا کہ جناب رسول چندن صلی اللہ علیہ وسلم سن چھے ہجری تک مسلمانوں کی تعداد دو ہزار تک نہیں کر سکے سنکھے ہجری میں خدبیہ کے اوپر جو چڑھائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی مردم شماری ڈیڑھ ہزار پندرہ سو اگر بچے اور عورتیں وغیرہ شمار کی جائیں تو ممکن ہے کہ تین ہزار سب کو ملا کر کے مگر دو برس کے اندر صدا حدیبیہ کرنے کے بعد چھ سن چھ میں صدا ہوئی ہے اور سن آٹھ ہجری میں مکے مہوتسما پر چڑھائی کی جاتی ہے فتح مکہ ارادہ کیا جاتا ہے دو برس کے اندر جناب رسول اللہ سندر نہ اور سبن کے ساتھ مسلمان مجاہدوں کی تعداد دس ہزار دو برس میں دس ہزار ہو گئے مسلمان اور وہاں چھ برس میں ڈیڑھ ہزار نہیں ڈیڑھ ہزار وہ مٹ کے اسی وجہ سے سرح کی وجہ سے اختجاج ہوا مسلمانوں سے اہل مکہ کا اختلاط ہوا مسلمانوں کے اخلاق اعمال صحیح پہ دیکھ کر کے ان کو خود رگوت ہوئی بڑے بڑے مند فروخت کے جو سخت دشمن تھے وہ خود بخود اسی دو برس کی مدت میں اپنا وطن چھوڑ کر کے جناب رسول انا سنت نا والم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام جاتی ہیں انہیں میں سے حضرت خالد نے ولید بھی ہیں انہیں میں سے حضرت حامر الحاث رضی اللہ عنو اور بہت سے حضرات خود و خود آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں خالدن ولید رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے مسلمان ہونے کے بعد کیے وہ تاریخ نے مخصولی تو کے کرنے کا قوم طریقہ سلحا ہے میل ملاٹ ہے اس میل ملاپ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا हिंदुस्तान में भी जब से तुमने तक्सीम मुल्क किया तब से तरक्की मुसलमानों की कम हो गई और जब तक मेन मिलाक था बहुत ज्यादा मुसलमान बढ़ते रहे तो यहां पर कहा गया فأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الناس المشركون من الهرب مرهبين وأما الآخرون فإنما يقاتل معهم حتى يعطي الجزء أو يسلمون أي توديحية فالناس المرهب مشركون العرب. دوسرا جواب اسميها كإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قبل أن تنزل هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حق ہتہ جو آیت دادل ہوئی سورہ برات سورہ برات نادل ہوئی ہے غزل تبوک کے واقع ہونے غزل تبوک سن نو ہجری کے اندر ہوا ہے تو وہ اسحاب کی امید جو ان وقات کے لنناس یہ ابتغام ہے واقع ہوا ہے اصیل میں کہ اس واسطے یہ حدیث امید ان اقا لنناس لا اله الا الله یہ عدا عموم منسوخ ہے ج کی وجہ سے وشواس سے اس سے استدار اس امر اس کے اوپر ہی اسلام اجوار کو اکراہ کو جاری کرتا ہے درست نہیں ہوگا یہ گراجر مولی سلمت صاحب دمکاری دریا نیر کے شائدان میں جا رہا ہے سلامت دمکاری ہاں آپ ان کے دائیں کون ہے اجی سو یہ بتانا ہے کہ آپ تو بہت دور ہیں ان کے بائیں بائیں کون ہاں سر یہ سو رہا تھا اس کے بائیں چلو کون اچھا چلیے چلیے ہو گئی شہادت اٹھے جلدی اٹھے جلدی اٹھے اٹھ جائیے کہ ہاں گئی چلیے چلیے ہو گئے وقت ہو گیا ابھی ہم کو اس کے اندر اور بھی بحث کرنا ہو گیا بہت اچھا پھر بات اور بکری جیسی کی بھیرے سے نہم کا کیا تھا بھکری. مگر آج اس نے بکری کو پھاڑ خار کھاڑا معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں یہ اس کا یہ کہتے ہیں روایت کرنے والے کے مرنے کی وقت قلم بند کر لیا اپنی یادداشت میں وہ وقت اور دل دکھایا تو بات کو جب میں دنوں میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت عمر ابن عبد العزیز علیہ السلام بہت سے واقعات را ہیں عمر ابن عبد العزیز کے انتہائی حضر اور انصاف کے اور اپنا آپ کے لئے تھری وہ نسل سے کے مطابق ان کی جی سے پوچھا گیا کہ خلیفہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے گھر میں جا کر تو جو کرتی ہے کہ جب سے وہ خلیفہ ہوئے کبھی ان کے اوپر اس نے جناز والد نہیں یعنی ہم نشچی بیوی کے ساتھ رہے جب دشا کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے تو سیدھے جا نماز پر جاتے تھے اور جا کر کے نماز شروع کر دیتے نماز پڑھتے ہوئے روتے جا چکے اور اللہ آ جا یہ حرض کرتے تھے کہ پروت وغیر تو نے اپنے مخلوق کا بوجھ میری گردن میں ڈالا ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اگر میری مدد کرے گا تب تو میں کر سکتا ہوں یہ کرتے تھے اور روتے تھے کبھی روتے روتے سجدے میں آنکھ رک گئی تو رکھ گئی نہیں تو صبح تک یہی حال ہے دو ٹائپ کے وقت دور کے وقت تھوڑی چھوڑا کر تو ان کے وہاں پہ آج بہت سے ذکر کیے گئے ہمارے نبد اللہ علیہ والے نہایت زیادہ متقی اور پرہیز ہگار ہوئے ہیں اسی واسطے ان کو مجدے کرنے شانی کہا جاتا ہے مجدی اول اولس اس مجدی کے جانی ہمارے ابن عبد العزیز ہمارے ابن عبد العزیز اللہ چلنا نے اسلام کو بہت فروغ دیا تو اسی میں ہمارے ابن عبد العزیز نے اپنے ایک گورنم حجیب نے حجی کو بھی ہے ہندی ایمانجی کا چل رہا یہاں وہ خود ایمان کے چاروں چیزیں ان کو ہم کل کو چیز رحمت اللہ علیہ خوفی فرماتے ہیں اپنے عوامل کو اپنے والی کو حدیب نادی کو لکھتے ہیں ایمان فرائز و چار چیزیں ایمان کے ثابت فرائض وہ اعمال ہیں جو کہ کی فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں پر جن کا چھوڑنا درست نہیں ہے اور شرائط جمع شریعت کی وہ آفائ ضروریاں ہیں کہ جن کا موجود ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے خود ہم حد من کو کہتے ہیں وہ چیزیں جو کہ ممنوع ہیں شرائط شریعت اسلامیہ میں اور سنن وہ طریقے ہیں جو کہ واجب نہیں ہیں مگر وہ باعث خیرات اور براکات کے ہیں تو ایمان کے لیے چار قسم کی چیزیں ثابت کی ہیں اور اس پر فرماتے ہیں کہ نے من اسٹک مرا اسٹک مدر لم یسٹک لم یسٹک مل ایمان تو معلوم ہوا کہ ایمان کامل ہوتا ہے اور غیر کامل ہوتا ہے ایمان میں زیادتی اور کمی کا ہونا اس سے ثابت ہوا تو یعنی جو ہم جو ترجمہ کہا تھا وہ ثابت ہوتا ہے تو یہ کلمہ من ملا استھک مل ایمان محمد لم ید تک لم یت ایمان میران بحری اسجلال ہے ترجمہ سادشہ یعنی یزید وجن خوش ہو اس سے ثابت ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ کور اور فیرون بھی ہاتھ ہو جائے گا فینج فصل ابئی نوحا رکھوں حتیہچام مرو وین اموت فما انا کمب حری سی اگر ما زندہ رہا تو میں ان قلیل من چیزوں کو ظاہر کروں گا بتاؤں گا چونکہ امور مہما کے ساتھ یہ مشہور رہتے تھے اس وقت تک بیان نہیں کیا جمہوری طور پر لوگوں کو معلوم تھا اور تفصیل ہی کو انہوں نے مؤخر کیا ہے ایمان میں اجمال بھی کافی ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے مطالبہ ابتدا کیا جاتا ہے ایمانی اجماری کا خصوصاً وقت کے تار میں دشمن سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا بلا محمد الرسول کہہ لو یا اتنا کہہ لو کہ اکثر تو میں ایمان لے آیا اتنے پر کفاظت کیا جاتا تو یہ معلوم سب کو معلوم تھا تفسیر کو کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو بیان کروں گا اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو تمہاری مفارقت کا کوئی رنگ نہیں ہے مرنے پر اس شخص کو سگما ہوتا ہے کہ جو فراق جی سے گھبرا کر ان کو لوگوں کے پاس نفروں کے پاس رہنا اس کے وجہ سے کوئی گھبراہٹ نہیں تھا کہ اس وشواس سے کہتے ہیں کہ فرما نا حضرت سہدت کنب حری کو کوئی غم نہیں ہے ڈرحال اجتراد اسی سے ہے من لم تک مراض امیت ایمان حضرت عمر ابنا حد العزیز عزیز اللہ علیہ بہت زیادہ اصلاح کی ہے انہوں نے کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت المال میں جو پہلے خرفائے بنی امریا نے تصرف کیا تھا بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے اموال بیت المال اسلامی میں سے لے کر قبضے میں کیے تھے انہوں نے उन तमाम अशिया को वापस किया होगा चिन्ह में इनकी बीवी अब्दुल मलिक इम्न मरवान की बेटी थी ये भतीजे हैं अब्दुल मलिक इम्न मरवान के बेटी को अब्दुल मलिक ने हार दिया था لاکھ اشرفی کا تو ان چیز انہوں نے کیا اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے باپ نے تجھ کو جہیز میں یہ ہار دیا تھا یہ بیت المال کا ہے مسلمانوں کا مال ہے اس کو واپس کرو تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا دیا ہوا تو نہیں ہے میرے باپ نے مجھ کو دیا تھا تم مجھ سے کیوں اس کو واپس کراتے ہونے کہا کہ اگر تم واپس نہیں کرتی ہے تو میں تجھ کو تلاف دوں گا اور میری اور تیری مانسک اور مجھ ہونا بند ہوگا وہ گڑ اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ ہاتھ دینا گوارا ہے مگر تم سے مفارفت گوارا نے سب سے پہلے یہ کام کیا واپس کرایا گیا تمہارا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے پاس بنی امنیا میں سے کوئی مالیت اور جائیداد یہاں زیادہ تر حد رہے انصاف کو انہوں نے جاری کیا اس وقت تقریباً دو برس زندہ رہے لوگوں نے ظہر دے دیا گنی ہوگا یا نہیں مگر اس مدت کے اندر بہت کچھ کام کر گئے وہ اسی وجہ سے ان کے قوت سے اقتدار کرتے ہیں یہاں پر ایک اشکار ہوتا ہے کہ مسنگ سرچ نیال کو اپنے مداح کے سابت کرنے کے لیے آزاد کو یا احادیث کو پیش کرنا چاہیے تھا یا رائت ماں فی الب کسی صحابی کا قول لکھے یہ تو ہوئی ہیں امر ابنا عبد الہزی ان کے قور کو جو کہ انہیں کا قول ہے تازہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی جناد رسول ہندا سندنا اور چندن کا قول نقل کرتا ہے کوئی کاروائی جناد رسول ہندا یا سہابی کا قول نقل کرتا ہے مقامی استجوال پر پیش کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہے کاگوئی کا نو رسول اللہ کا قول ہے سندم نہ سندم نہ کسی صحابی کا قول ہے یہ استجوال کے اندر کیسا پیش کرتا اس کو میں نے ارسٹ کیا کہ محمد ابد الجی جو اللہ ہمیں چننا آ رہے ایک ایسے تارے کے بزرگ ہیں کہ جن کا قول فتوا وہ بھی تاریخ سمجھا جاتا ہے انہوں نے اپنے تکوا اور کمال تجعین کا بہت بڑا سبوت پیش کیا ہے تو اس وجہ سے اس کو استدیار میں پیش کیا گیا وفاد ابراہیم عالان سلاۃ وقان وبین قلبی حضرت ابراہیم علیہ صلاحت و سدام بارگاہی میں حضرت کرتی ہیں رد ارینی کلف تقیل مولتا خطاب کیا گیا امنتوں میں قال بلا و لاکم نیت مہینہ قلبی حضرت مذہب سر کے چلام دیکھنا چاہتے ہیں کیفیت موتا کی عرینی کیفتحی موتا مردے کو آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں تو سوال یہاں پر آئے کلفیت احیائے موتا سے مگر جناب باری سبحانہ میں دہانا خطاب کرتا ہے اولم کیوں اولم کیوں ان کی مانے ہوئے کہ تم ہمارے احیائے موتا پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ات اتویل موتا اگر یہ کہتے کہ رکھے اور تو موتا تب کہا جا سکتا تھا کہ اولمکوں میں اس وقت میں نہیں کھا سکتا اس وقت میں کھاؤں گا <تصح> تو یہ ارشاد شاد کے اولمکوں میں مناسب ہوتا اگر سوال ہوتا ہے احیائی موتا سے سوال ہے کیفیت احیائی موتا سے پھر سواست اس کال کیا گیا ہے کہ کیوں کہا گیا اولمبوں میں جواب اس کا یہ ہے کہ سوال کیفیت تھی سے راک ہو رہا ہے کیفیت کا سوال کرنا کبھی نف سے شر کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا تو جواب میں وہ کہتا ہے دکھلا تو تسے مجھے مارتا ہے تو جو کہنا ہے اس کا کہ دکھلا تو کیسے مارتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مجھ کو مار نہیں سکتا انکار کرنا ہے جو سوالیا کبھی انکار ہے نشے کا مرادف ہوتا ہے سمن ان تمو بنا نشینہ مدن من انتمو وری حکموں میں اتبنی والمكروه في المراجع ومسنونه زوق الكهاني هذه ابوابي اتقبلني يها في انكار करना तू मुझको फतिर कैसे कर सकता والحال ان المكروه في المراجع مشروفی ایک جگہ کا نام ہے مشروفی وہاں کی کروان تیز ہوتی تھی اب تو نہیں کیا مجھ کو تو پتر کرے گا کھانا تھی مشروفی سوئیوں کے میرے مزاجے ہیں میرے سونے کی متر ہیں میرے بستر پر یہ تریاں میں کھیلتی رہتی ہیں وہ مصنوع تم زور میزے ادرک نیلے رنگ والے جو کہ انیاگ اغوال بھوتوں کے دانتوں کی طرح سے ہیں اس کا مطلب یہی ہے यहां تو نہیں یہاں استعفام کیا جاتا انکار کرنے کے واسطے تم مجھ کو پتل نہیں کر سکتا پھر اسی طرح سے یہاں پر جو کام رہا ہے اردو کلری موتا اگرچہ سوہال کیفیت کیا جا رہا ہے مجھ کو دکھائیے آپ کس طرح سے زندہ کرتے ہیں مگر چونکہ یہ قدم دشاقات حرف میں ان کار کے رات سے بھی کہا جاتا ہے جیسے آپ کرتے ہوں مو ارے کلف ابھی بری غلط قبول ہونی کہنا انکار ہے غلط کا جراد باری شبانوں تہارم اپنے تلمبروں کو اعتراضوں سے شبہد سے بچانا چاہتا ہے لوگ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم عالی چلا کو اللہ دادہ کے احیاء اور عمارت میں شبہ تھا جب تو کہا ہر ایک کا شتو ہی ملتا تو, تو اس صبح کے اظہار کے راستے یہ کہانیاں ہر انتوں میں کیا تم ایمان نہیں رکھتے تم کو یقین نہیں ہے میرے احیاء موتا پر تو بدام کو یقین ہے بدام کرما دی کا ہے نفی کے بعد نفی کو اس وشواس نہیں کرنا ہے بلکہ نفی کو منقم بھی وشواس کرنا ہے حلم یا کے جائے گا تو اگر جواب میں کہا نہ ہم تب تو یہ مانے ہوں کہ نہیں آیا اور اگر کہا جائے بدا تو اس کے معنی ہے کہ بلا قد جا تو اسی طرح سے حضرت کی لاہیم والے اس سدا نے فرمایا کہ بلا ارے بلا آمن تو یہ احیارے کا وہ عمادت کا وہ ادا کی نقل مجھ کو یقین ہے آپ کے احیار عمادت پر مگر میں تو چاہتا ہوں میرے قلب کا اطمینان زیادہ ہو جائے اطمینان ہے زیادت یقین کا نام ایمان کے واقع علم یقین کافی ہے یقین کے تین دراجات ہیں علم ال یقین ہر نل یقین حق ال یقین المؤيقين لو هو حل استلابيه هذا بحيث ان كل صباح باقي نراه استكمال نقيذ غير بالكل باقي ره وبيبان ان النسبه واقعة او ليست واقعة في حيث لم يصح احتمال نقيذ اس کو ہلومن یقین کہتے ہیں اور آئن یقین جبکہ اس سے زیادہ یقین بائی جائے ہلومن یقین سے زیادہ بائی جائے اس طرح سے بھی اپنے آنکھوں سے دکھائی دینے لگے اگر کسی چیز کا یقین اتنا ہو گیا کہ آپ نے دوسروں پر اس کو دیکھ لیا نا انارو محلقتوں کا اگر علم ہے استدار یقین ہے شبہ ہے تو علم یقین ہے اور اگر آپ نے دیکھا آنکھوں سے آگ جلا رہی ہے لکڑی کو پھول کو اور چیزوں کو تو اب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا تو انارو محرق تن ان کا ہینر یقین ہو جائے گا مشاہدہ ہو گیا دلی سے تو ہین اور یقین تھا اور مشاہدے سے یہ یقین اور زیادہ ہو گیا اب یہ عین الیقین ہے مگر مشاہدہ فرغ ہم نے دیکھا کنار نے لکڑی کو جلا دیا مکان کو جلا دیا دوسروں میں جلانا دیکھنا محسوس کرنا یہ عین الیقین کا مرتبہ پیدا کرتا ہے اور اگر دوسرے کیا اپنے وہ پر مشاہدہ ہو آپ نے اپنی انگلی ہاتھ میں ڈال دیا اور جنم لگی تو ان اناروں محرق ان کا یہ حق کو ہے مشاہدہ چنت سیکرنا یہ نا کلی ہوتا ہے تو इसी तरह से मसलन एक शख्स पानी को जानता है कि यह इतिहास को बुझाने वाला है लड़ाई से जानता है तो ये हिल यकीन होगा और अगर दूसरे किसी शख्स को देखा क्या साक रहा था, क्या था, क्या था پانی ہم نے اس کو گرایا اس کا تڑپنا دند ہو گیا تو اب پانی کا کاچے علی جمع ہونا پیاز کو دور کرنا یہ آئے اور یقین ہوگا مشاہجہ پھر بھائی اور اگر آپ کو پیاس بڑے زور کی لگی ہوئی تھی یہ تڑپ رہے تھے آپ کو کسی شخص نے کہانی لا کے پلا دیا اور آپ کی کلاس یاد دی تو یہ سب کو یقین ہوگا تو خداصہ یہ ہے کہ اگر مل سبت کا یہ علم ایسا ہوتی اس کے خلاف کا اعتماد باقی نہ رہے تو یہ علم ال یقین ہے اور اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے غیر میں تو وہ آئین القین ہے اور اگر مشاہدہ ہو جائے اپنے رقص میں تو وہ حق القین ہے یہ تینوں درازات ہیں یقین کے مگر ایک دوسری سے بڑا ہوا ہے بڑا ہونا اطمینان کل بھی زیادہ پردہ کرتا ہے یقین میں تو اطمینان قلبی ہوتا ہے کہ جانب مخالف کا یہ باقی نہ رہے مگر آئر القین میں یقین سے زیادہ تر اطمینان ہوتا ہے اور حق القینکین سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم والے سداعت القصدام فرماتے ہیں رب ارینی کا ایسا توقیر موتا یہ فرمانا ان کا اس واسری حضرت ابراہمی والے اس سجا دل سام کو یقین نہیں ہے جناب داری سبحانہ ہوا چہلہ کے محیی اور ممیت ہونے کا بغیر اس کے تو ایمان ہی نہیں متقق ہو سکتا جناب ابراہیم علیہ صدام چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھنے تاکہ يا تين في انذر يعتي हो जाए फर्ना के वलाकिम नियत में नقلबी अय नीय هذا ایمانی دکمانی حال غادرہ کرچیلنی کا وقالم مغاذل رضی اللہ تعالی عنہ نو ان صاحب حضرت مہاجن جبر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہار قابل اثمین صحابی یہ اپنے بازو تناویز سے کہتے ہیں. ہیں تو نو امین سے کیا مراد ہو کیا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو ایمان نہیں حاصل ہوا ہے ایمان حاصل کرنا چاہتی حضرت حاضر میں جبل رکھتا ہوں مانوں مشاہیر صحابا میں سے ہیں اگر ان کے اندر ریوان نہیں تھا تو کس طرح سے اس قدر قبولیت حاصل کرتی اس کے تو معنی یہی ہوں گے کہ نزد ایوان ساہسن نوم ان کرنا اس دیات کے واسطے ہے ہمیشہ کسی چی چیز کے تذکے کی وجہ سے جات زیادہ اور کم ہوتا ہے تو ذکر نو ماں نندنا ہند ذکر ہوں تو اس کو ماں کرتے ہوں چیز کو بار بار ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اور یقین زیادہ بڑھتا ہے تو اسی پر انہوں نے کہا کہ بجلیس بنا نو مل ساحت اے ند ایمان فوان ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جائے وزکر سنگ دکرا تن سہولیا تو انہوں نے ایمانیاں اللہ تعالی کی سفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اپاس اور اسی طرح سے امبیہ ابحم و والسلام کے تذکرہ ار اللہ کے تذکرے سے ایمان شادہ ہوتا ہے وہ جاتی اور پورت پوچھی کو حضرت محاذی اللہ محن ذکر فرما رہے ہیں نفسی ایمان کو حاصل کر ترجمة دتا يسجيد و ينفط و موزد تلك طرح في ظايرو تا وقال ابن مسعود رضي النام عنه اليقين لإيمان كله لفظ قلب سے هميشا تعقید زواد اجزاك